بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنا لهم دينهم الذي ضالوا ولا يبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك هؤلاء هم الفاسقون اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے میں سے حقیقت میں ایمان والے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں یہ کہ وہ ان کو زمین میں اپنا نمائندہ بنائے گا جیسا کہ اس سے پہلے بھی وہ کر چکا ہے اور یقیناً ان کے لیے وہ دین جو اس نے منتخب کیا ہے اس کو زمین میں اقدار عطا فرمائے گا اور آج جو ان کے لیے خوف کی حالت ہے اس کو وہ امن کی حالت سے بدل دے گا کہ پھر وہ صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے پچھلے ہفتے میں نے آپ سے غرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی آیت بڑی برمحل آئی ہے جن حالات میں ہم ہیں ان حالات میں سمجھانے کے لیے اس آیت کو بڑا صحیح سے آپ دستیاب ہے ہمیں کانٹیکسٹ ہے موجود آیت وعدہ کر رہی ہے ہم سے اللہ تعالی وعدہ کر رہا ہے کہ زمین میں ہم سربلند رہیں گے اور زمین میں اللہ تعالی میں اقدار آ فرمائے گا لیکن حالات تو اس کی تصدیق نہیں کرتے حالات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر روز ایک نئی ذلت کے سامنا ہوتا ہے تو اس وعدے کا مطلب کیا ہے یہ ایک لفظ کو سمجھنا پڑے گا وعدہ کیا ہے ایمان کیا ہے اور صحیح کام عمال صالح کیا ہے اور خلافت کا مفہوم کیا ہے اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا ان ساری چیزوں کو تب سے اللہ کے پورا وعدہ ہماری سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں حقیقت میں کیا بات کہیے بہت سے سو سوال ہیں مسلمانوں کے ذہن میں اس وقت بالکل خاص طور سے آج جب کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا میں ایک سو پچاس کروڑ مسلمانوں کی درخواست ریجیکٹ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے یہاں جو عراق کے لیے وہ کر رہے تھے اور درخواست لگانے والوں میں بڑے بڑے مقدس چہرے بھی تھے لوگ کہتے بھی تھے کہ کوئی تو اللہ والا ہوگا اس میں ایسا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا لیکن کیا بات کیا ڈیڑھ سو ایک سو پچاس کروڑ لوگوں میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جس کی مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں درخواست لگانے کے اہل ہوتا وہ ہو یعنی منحصر قوم اللہ تعالیٰ نے ایک اپلیکیشن جو ہے ریجیکٹ کر دی اوور کوئی اللہ کے ہاں ریکارڈ پہ لگائی نہیں گئی وہ عراق کے لیے رو روگ لوگوں سے دعائیں مانگتے رہے مسلمان اور دعوے بھی کرتے رہے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ہم نے دو کیا ہے وہ کیا تاریخ فلاؤ الدین یوں بھی کی اور فلاں کی اور یوں کر دیا ہے دیے ہیں اور سب کچھ تھا اور یہی ہوگا کچھ کچھ بھی نہیں ہوا وعدے ہیں دعوے ہیں قرآن کریم کے اور لوگوں کی باتیں ہیں مگر یہ کہ عمل کے اوپر تو کہیں کوئی بات نکلتی نہیں ایک شک ہے کیا دو... جیسے میں نے آپ سے آس کیا تھا کہ اگلے ہفتے آپ سوال کریں گے کہ کیا دعائیں فضول ہیں یا غیر مقبول ہیں ان سے کوئی رزلٹ نکلتا بھی ہے کہ افغانستان میں نکلا جو تہتے ہو گیا افغانستان پورا مودی کے لیے دعائیں مانگتے رہے برباد ہو جائے چیف منسٹر بن گیا زبرد خرید کے ساتھ اور بھی زیادہ ووٹ لے کے آیا آپ کو قتل عام کر کے کچھ بھی نہ ہوا کچھ بھی برواد نہیں ہوا تو یہ کیا ہے مطلب دعائیں جو ہے یہ ریئیکشن کیوں گڑ جاتی ہیں ہماری اور کہیں قبول نہیں ہوتی اور پھر اللہ کے وعدے اپنی جگہ پر بدستور ہیں ہمارے تو ایک منی پی پلان لائن طے ہے جب کبھی کوئی کشمکش ہوتی ہے اسٹرگل ہوتی ہے تو ہمارے یہاں اس طرح سے اس سر تک تمام عالم اسلام جو ہے دعائیں مانگنے میں لگ جاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے اور اس دوران بلنداگ دعوے بھی رہتے ہیں کہ یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور دنیا موجودہ دیکھے گی لیکن جب کوئی موجودہ نہیں ہوتا اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہارتے جا رہے ہیں آپ تو ہم ایک دوسری لینگویج استعمال کرتے ہیں ارے یہ سب جھوٹ ہے خبریں غلط ہیں یہ سب یہ ہے پرومینڈ ہے ڈم کہ یہ سب ہم, یہ چلتا رہتا ہے اس کے بعد جب یہ جملے کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ ڈیفینیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم بالکل ضلیل اور مخور قوم ہو چکے ہیں تو پھر ہمارے وہی علماء جو ابھی دس پندرہ دن پہلے معجزات کی بات کر رہے تھے وہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ اسے ہمارے مال کی خرابی ہے. یعنی سیٹ لائن ہے ہماری بالکل ایک پہلے بلندانگ دعوے درمیان میں جھوٹی خبریں ہیں سب اور اس کے بعد اسے ہمارے مال کی خرابی ہے. وہ تو ایک سیٹ ہے آپ کو جب بھی جب بھی ہوگا یہ پورا سیٹنگ ہے فرسٹ سٹیج میں یہ کہیں گے سیکنڈ سٹیج میں یہ کہیں گے تھرڈ سٹیج میں یہ کہیں گے اور یہ جملے پری پلان تیار رہے ہیں جو آپ کے سامنے رکھے رہیں گے جو ہر ایک کہے گا جیسے کوئی سابقہ کتاب کا آپ ایڈیشن اپ کر لیا ہو تو یہ سب ہوتا ہے کل میں نے دیکھا وہ راشٹری سارا میں مفتی صاحب کا بیان تھا کہ وہ کہہ رہے تھے وہ پولیو کے ہی ڈراپ پلا رہے ہوں گے تو اسی میں تقریب کرتے فرما دیا انہوں نے کہ گورنمنٹ کا جو پلان چل رہا ہے پولیو کا ڈراپ کا اس میں کہہ دیا کہ ہمارے مال کی خرابی ہے جو پولو پھیل رہا ہے جو کھانسی نزلہ زکام سب چیزیں ہمارے امال کی خرابی ہے تاریخ میں کوئی ایسا دور بھی آیا ہے جب ہم یہ سزا موقوف رہی ہو ہماری یہ نہ کھانسی ہوتی ہو کسی کو نہ نزلہ ہوتا ہو نہ زکام ہوتا ہو کوئی مرضی نہ ہوتا ہو ابھی دعائیں یعنی ہر چیز کا علاج اگر یہی ہے امال بولے تو امال کی دستی اور سزا کی دستی بھی ہونی باقی ہے بولے امال سے مراد عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مثلا دعا اور یہ ہوتا ہے اس میں اخبار میں آیا تھے کہ ہر مرض کا علاج میوزک سے ہو سکتا ہے میوزک سے ہو سکتا ہے تو یہ ایک فلسفہ ہے کہ ہر مرض کا علاج تصویر سے ہو سکتا ہے مثال کے طور پر جہاں جو ہوتے بھی ہیں روحانی شفاخانے اور کتابیں چھاپتے ہیں میں باقاعدہ کہ پیٹ میں درد ہو تو یہ اور فلاں ہو تو یہ فلاں ہو تو کھانسی ہو تو یہ نزلہ ہو تو یہ تو گویا یہ ساری چیزیں اللہمن جتنی دوائیں پیدا کی ہیں جتنے بھی انتظامات کیے ہیں تو سب فضول ہیں دوا تو ریڈی میڈ موجود ہے ہر عمل ایک مرض کی دوا ہے پولو اس لیے پھیل گیا کہ یہ بے ہوئی تھی فلاں یہ ہو گیا یہ, یہ ہو گیا تھا ہار اس لیے گیا عراق کے یہ والی بے عملی تھی کوئی عمل کارتوس کی جگہ کام کرتا ہے کوئی عمل دعا کی جگہ کام کرتا ہے مطلب ہر عمل کا جو ہے بندوق, بندوق بندوق کے مقابلے میں دعا کام کر جاتی ہے مثال کے طور پر اور ٹیبلٹ کے مقابلے میں بھی دعا کام کر جاتی ہے تو پھر اس کو آگے بڑھائیے پھر تو گیہوں کی بوری کے مقابلے میں دعا کام کٹ جائے گی پھر ہر کام جو پھر کیجیے گا یہ یہ تصویر روٹی کے لیے ہے اور یہ تصویر سالن کے لیے ہے اور یہ تصویر جو ہے کیپسول کے لیے ہے اور یہ تصویر بندوق کے لیے اور یہ رائفل کے لیے اور یہ سب سیٹ کر لیجیے تو کوئی ضرورت نہیں نہ فوج سیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو اگر کوئی گورنمنٹ آپ کی بن گئی تو معلوم ہو کہ یہ وزیر دفاع ہے یہ مسلا کے بیٹھتے ہیں اور یہ وزیر جنگ ہے ان کے یہاں جو ہے دشمنوں کی توبوں میں کیڑا پڑنے والی تصویر ملتی ہے اس کو پڑتے ہیں کیڑے پڑ جاتے ہیں کیا فلسفہ یہ دین کو کیا آپ نے یعنی چوجو کو ربا بنا کے رکھ دیا ہے اس دور میں دنیا کے سامنے ہم کہنے کے قابل ہیں ان باتوں کو اللہ تعالی کی یہ کائنات جو ہے یہ ہماری خواہشوں پہ نہیں چل رہی ہے یہ کچھ اصولوں پہ جیسے میں نے افساس کیا تھا کچھ اصولوں پہ چل رہی ہے یہ کائنات اور اس میں ہر چیز کے لیے ایک قانون ہے اللہ کا یہ دنیا اسباب ہے اور یہاں ہر چیز کے لئے قانون ہے قانون ہے یہاں دعا کے لیے بھی کسی بھی شے کو وجود میں لانے کے لئے بھی جب اللہ نے ہر ایک کا قانون دیا ہے اسباب اس کی تاثیر کا قانون ہے یہاں کسی شے کو حاصل کرنے کے لئے ہم کیا کریں کس طرح سے اس کو حاصل کریں اس کا ہر چیز کا اللہ نے قانون رکھا ہے اسی اصول کے تحت نصرت کا بھی قانون ہے اللہ کی مدد کا بھی ایک قانون ہے اس سے دعا مانگنے کا بھی ایک قانون ہے دعا کے نتائج کا بھی ایک قانون ہے اللہ کے یہاں چیزوں کی جو اسباب وسائل اختیار کی جاتے ہیں ان کا بھی ایک قانون ہے ہر شے کا اس کو اللہ نے دیا ہے اور عمل کس چیز کا نام ہے اور سزا کس چیز کا نام ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں ورنہ تو بہت سوال رہ جائیں گے آپ کے دماغ میں اور آپ انہیں حل نہیں کر پائیں گے اور خدا نخواستہ ایمان بھی ڈول جائے گا اگر اگر یہی حال رہا کہ ہم دعائیں مانگتے رہے اور دعائیں یوں ہی ریجیکٹ ہوتی رہیں تو اگلی والی اصلی یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے کچھ نہیں ہوتا ہے ان چیزوں سے اس کا ایمان وہ ہو جائے گا بہت دن تک ایک دو دفعہ تو جھیل جائیں گے وہ کہ چلو کوئی بات ہوگی ہوگی لیکن پھر یہ ماننا بھی چھوڑ دیں گے لوگ کہ ان میں کچھ ہوتا ہے ان چیزوں سے اور یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں تو کیا اس دور میں جو ریشنل, ریشنل دور ہے اس دور میں آپ ایک مسلم نوجوان کے ذہن کو یہ شبہ دینا چاہتے ہیں جس طرح سے اس طرح کی باتیں کر کے یہ شبہ دینا چاہتے ہیں کہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے جب کہ اس آیت کے پس نظر میں موجود ہے میں آپ کو یہ پورا فلسفہ سمجھا دوں کہ اللہ کے ہاں دعا کا اور اسباب کا اور چیزوں کا فلسفہ کیا اور اللہ کے کس طرح سے فیصلے کیا دے ہیں قوموں کو عروج و زوال اللہ کے ہاں عروج و زوال کا بھی ایک قانون ہے اور خدا کے ہاں قوموں کی مدد کا بھی ایک قانون ہے تمام دنیا کو اس نے ایک ضابطے کے تحت باندھ کے رکھا ہے جیسے سورج اپنے ٹائم سے نکلتا ہے چاند اپنے ٹائم سے نکلتا ہے دن رات کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے اس کا دنیا میں ہر واقع کا ایک سبب اور اس کا ایک قانون ہو بلند تجربہ لاہی تبدیل ہے یہ باعث پارے کی تھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جن قانون کے تحت بنایا ہے اس میں وہ ذرہ برابر تبدیلی نہیں کرتا کبھی بھی. کبھی تبدیلی نہیں کرتا اس میں وہ کسی کے لیے تبدیلی نہیں کرتا سب کے لیے وہ ہوتے ہیں وہ قانون اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا تو مثال کے طور پر دعا کے لیے قانون اللہ تعالیٰ کا کیا ہے دعا کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ پہلے شعور مقصد پیدا کریں آپ جس چیز کے لئے دعا کر رہے ہیں ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے آپ کی دعا کیا مقصد ہے آپ, آپ کے دل میں اس مقصد کی آگ صحیح معنی میں جل بھی رہی ہے یا نہیں جس کے لئے آپ دعا مانگ رہے ہیں پھر اس کے لئے جتنے وسائل آپ فراہم کر سکتے ہیں انہیں فراہم کریں جو آپ کی بس میں ہے آپ کے یہ ثابت ہو کہ آپ واقعتا اس ٹارگیٹ کا شعور رکھتے ہیں اور اس کے لئے آپ صادق الحد و سادق القول ہیں جتنے بھی وسائل آپ کے پاس ہوں انہیں آپ اکٹھا کریں اور اس کے بعد اپنا پورا فرض ادا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس دعا کو جو ہے اپنی اس میں فائل میں لگاتا ہے اس سے پہلے نہیں لگاتا ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں جوڑ کے لگا دیں یہ دعا کا قانون نہیں ہے اب جی ہم حدور اکتوسلم کی دعا کو دیکھتے ہیں کہ حضور اکب وسلم نے بدر کی لڑائی لڑی ہو کی لڑائی بھی لڑی ہے اب اس میں آپ نے دعا جو مانگی کہاں پہ مانگی جا کے بس یہ نبی تو نہیں مانگی آپ نے دعا, دعا تو آپ تو ٹھیک سے دعا مانگ لیتے صاحب اکرام امین کہتے اور آپ دعا مانگتے اور آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ تباہ ہو جائیں اور تلواریں سڑ جائیں ان کی اور کیڑے پڑ جائیں ان کی ٹوپوں میں یہ دعا مانگ لیتے آپ یقین ہو جائے تو قبول ہوتی حضور کی دعا قبول نہیں ہوتی تو کس کی ہوتی لیکن آپ نے تو نہیں کیا ایسا کیوں نہیں کیا آپ آپ تو چل کے آئے پیدل اسی میل تک چل کے آئے آپ اور وہاں پہ چل،, چل کر کے آپ نے وہاں اور یہاں پہاڑی کے دامن میں دعا مانگی آپ نے جب کہ میدان گرم تھا یہ تو ٹھیک ہے کہ وسائل کم تھے لیکن جتنے بھی تھے سب تھے یعنی جتنا بھی آپ کر سکتے تھے سب نچوڑ دیئے تھے حضور نے وصاہبے کے نام اللہ میں بھی نہیں چھوڑا تھا سارا کام تو ہی کر لے بس اب ابھی لے بھیج اور تباہ کر دے انہیں یہ نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام نے سب کچھ کیا اور اس کے بعد پھر دعا مانگی پہلے اس مقصد کا شعور کیا مقصد ہے پھر اس کے لئے وسائل کی توفیر جو بھی آپ اس کو اکٹھا کر سکتے ہیں جتنا اپنے بس میں اور اس کے بعد جب آپ اپنا یہ حق ادا کر دیں تو اس کے بعد دعا اب مثلا اللہ تعالی کے نصرت کا, کا بھی ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مدد فرماتا ہے قوم کی تو ایک قانون کے تحت فرماتا ہے ایک مقصد آپ نے پیدا کیا ہے پس و غلبہ میں حاصل کرنا ہے اس کے لیے پھر آپ نے افراد کو کنونس کیا ہے دوسرے مرحلے میں آپ کو یہ کرنا ہے تیسرے مرحلے میں ان افراد کو جوڑ کے آپ کو تنظیم بنانا ہے سب کو جوڑ کے ایک جمیت بنانا ہے پھر اس تنظیم کے لیے آپ کو و وسائل فراہم کرنا ہے پھر دشمن جو ہے آپ کا اس کے مقابلے میں قوت کا توازن دیکھنا ہے اس کی قوت کتنی ہے ہماری قوت کتنی ہے اس کے بعد پھر تدبیر اور حکمت سے کام لینا ہے جو بھی اللہ نے آپ کو سمجھ اور اقل و شور دیا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگنا ہے یہ سٹیج بائی اسٹیج ہے ساری چیزیں پہلے اپنے اندر شور مقصد حقیقت میں کیا ہے جس کو ایمان کا یہ لفظ آ رہا ہے اس کی تشہیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ یا حقیقت میں ہمارا مقصد کیا ہے پھر اس کے لیے لوگوں کو جوڑنا ہے محض مسلم کی ملت کے ایک ایک کچھ فرق کو لینا ہے پھر ان کی ایک تنظیم بنانا ہے پھر اس کے لیے وسائل کو اکٹھا کرنا ہے جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں عید الحمد سطعت المنقوبہ یاہل دن عام خود و حضر فر فروس سے بادی نوین فروح جمع ایمان والو جتنی بھی تم طاقت سمیٹ سکو سمیٹو اللہ نے حکم دیا یہ بھی اسی امر کے سیگ تھے جس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسی وہی امر کا سیرا ہے عید الحمد سطاطمن کوبا وہی امر کا سیرہ ہے پہلے اسلام کے نام پر اپنے آپ کو ایک ملت بنانا ہے اور پھر اس کے لیے پوری طاقتوں کو اکٹھا کرنا ہے اپنے اندر سے سارے اختلافات کو ختم کر دینا ہے بات حسین رقو وہ تذہبر حکم تب شلو وہ تذہر حکم اگر تم نے اپنے آپ کو بکھیرا ہے مسلمانوں ٹکڑے ٹکڑے کیا تم نے اپنے آپ کو تو تم کبھی کامیاب نہ ہو پاؤ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہارا دشمن تم پر غالب ہو جائے گا یہ اللہ تعالی نے آپ کو وارننگ دے دی وہ تب چلو وہ حکم اگر تم آپس میں منتشر ہوئے ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے در پہ ہوئے بڑھ گئے سیاسی نظریات میں مسلح کی اخلافات میں اگر تم بڑھ گئے تو پھر یہ تنظیم پیدا کرنا ہے اس مقصد،, مقصد کا صحیح شعور مقصد کیا ہے ہمارا یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جو آئے گا ان شاء شاید میں اور اس کے بعد پھر اس کے لوگوں کو جوڑنا ہے اور جوڑ کر پھر دشمن کی طاقت کا اندازہ لگا کر اس کے توازن ایک بیلنس کرنا ہے پاور کا جو بھی حالانکہ کم طاقت کمتر وسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ زیادہ نتائج دیتا ہے مسلمانوں کو یہ اللہ کا وعدہ ہے لیکن بہرحال کمتر وسائل پیدا کرنا ہے استعمال تدبیر و حکمت پریکٹیکل ویزڈم جس کو کہتے ہیں وہ کرنا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو آپ کے حصے کا کام ہے پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنا ہے اور دعا مانگنے کے نتیجے میں اس میں کسی بھی مرحلے میں آپ سے کوئی بھی اگر فالٹ ہوتا ہے کہیں بھی یہ جو پوری لائن ہے قانون کے اللہ کے تو وہاں پر اللہ کا قانون ابتلہ عمل میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک جھٹکا دیتا ہے بیچ میں جس کو قانونی ابتدا کہتے ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ بات کہی گئی اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا دیتا ہے جہاں بھی آپ غلطی کر رہے ہیں جہاں مسٹیک کر رہے ہیں وہاں پر اگر اس جھٹکے سے آپ سدھر جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اصلاح بن جاتا ہے نہیں سدھرتے ہیں تو آپ کے لیے سزا بن جاتا ہے عمل نام ہوا کسی بھی چیز کو اس قانون کے مطابق کرنے کا جو اللہ نے ہر چیز کے لیے طے کیا ہے جو اسٹیج بائی اسٹیج آپ کو بتایا اور سزا ہوا اللہ کے اس تنبیہ کو نظر انداز کرنے کا نام جو اللہ نے آپ کو تنبیہ کے طور پر جو بھی جھٹکا ایک دیا یا شگس دیا ہے یا زخم دیا ہے یہ ہے پوری صورتحال ورنہ اگر آپ یوں کہیں کہ آپ کو جو زخم لگتا ہے وہ آپ کی بدعملی کی وجہ سے لگتا ہے اس معنی میں بدعملی کے وہی آپ نے جو دو چار چیزوں کا عمل بنا رکھا ہے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد میں اور صاحب کرام کو جھٹکا لگا تو وہاں پہ آپ یہ بات کہہ سکیں گے کہ وہاں پر وہ صاحب کرام سے اس معنی میں بداملی ہو گئی تھی فاسق تھے فاجر تھے صاحب کرام یہ نماز نہیں پڑھتے تھے یہ گزبی ازبی نہیں پڑھتے تھے اس لیے یہ ہو گئی تھی ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ پھر کیا ہوا تھا وہاں پر تدبیر حکمت کی غلطی ہو گئی تھی وہاں یہ ہوا تھا کہ حضور اقبال سسلم نے صاحب اکرام کو حکم دیا کہ آپ یہاں کھڑے رہے پہاڑی پر وہاں سے اٹھائے اور اٹھنے کے بعد ایک اسٹریٹجی جو, جو فالٹ ہوا اس کی سر بغتنی پڑی جو صحابہ کرام کو بھی ربتنی پڑی اور آج جیسے عراق کے پس منظر میں کربلا کی باتیں بہت ہاتھ پھیلا کے لوگوں نے کی کہ یہ ہے وہ ہے نمرود مچھر کی باتیں بھی ہوئی لیکن یہ کہ اسی کربلا کی سرزمین پر خود امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پورے تحت ہو گیا پورا خاندان اور جزید فتح ہوا تاریخ میں ہسٹری موجود ہے تو آپ اس کو کس خانے میں ڈالیں گے کس کھانے میں ڈالیں گے کون سی کے کھانے میں ڈالیں گے یا کون سی بدمبلی ہے یہ یہاں بھی وہی وہ ہے یعنی تدبیر کی غلطی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو بھی ہے جس کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک تنبیہ کے طور پر سزا نہیں کہیں گے اس کو سزا وہ جب بنتی ہے جب آپ اس تمبی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس تمبی جیسے بچے کو کوئی اپنے بچے کو کوئی مارتا ہے یا پھٹکارتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس کا دشمن ہے یا اس کو برباد کرنا چاہتا ہے بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اس کا خیر خواہ ہے وہ اس کو صحیح راہ پہ لانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے خیر خواہ ہے صرف مسلمانوں کے لیے سبھی بندوں کے لیے خیر خواہ ہے اور وہ جب بھی کوئی ابتدا بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لال لہوم یا جیون تاکہ بندے صحیح راہ کی طرف پلٹ کے آئے یہ مطلب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ برباد ہو جائے تباہ ہو جائے لیکن جب وہ نہیں پلٹتے تو وہ تباہ ہو جاتے یعنی سزا وہ جب بنتی ہے حقیقت میں وہ ہوتا ہے تمبی کرنے کے لیے لیکن نہیں پلٹتے تو وہ سزا بن جاتی ہے ان کے لیے سبق نہیں لیتے نہیں سدھرتے تو سزا بن جاتی ہے ان کے لیے تو جو مسلمانوں کو پیدرپے یہ پینالٹیز ملتی ہیں جو پینالٹی پڑتی ہے یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ایک تمبی ہوتی, ہوتی ہے وارننگ ہوتی ہے وارننگ ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ کے طرز عمل میں کہیں خامی ہے کہیں غلطی ہے اللہ نے اس کے مقصد کو حاصل کرنے کا جو راستہ طے کیا ہے تم اس سے کہیں غلطی کر رہے ہیں؟ کسی جگہ یا تو تم نے لوگوں میں مقصد کا شور نہیں پیدا کیا ہے یا تم نے ایک ایک فرد کو کنوینس کر نہیں کیا ہے یا تم نے پورا اتحاد نہیں پیدا کیا اتحاد جوڑا نہیں اپنے آپ کو یا تدبیر کی کوئی غلطی ہوئی ہے یا قوت کا کوئی بیلنس تم نے ملوز نہیں رکھا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد بے شک اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سارا کام اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے بلکہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کمزور پڑتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ ہوتے ہیں اور وہ آپ کی رم... ان... کم... کمزوری دور ہو جاتی ہے اتنی اللہ کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے یہ مطلب ہوتا ہے یعنی کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں باقی اللہ آپ کی طرف سے کرتا رہتا ہے کیونکہ یہ تو بریسائیل نے کہا تھا منتو کا فقات علا ان السلام سے کہا تھا کہ آپ اور اللہ کافی تو ہیں پھر ہمیں تکلیف دہ ضرورت تو یہ تو نہیں ہے کرنا آپ کو ہے لیکن جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر تو مجھے اللہ سے مدد لینی ہے وہ میرا آخری سہارا ہے تو وہاں پر وہ دعا کا مرحلہ ہوتا ہے بھرپور جدوجہد ہر مرحلے میں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا ہاتھ پھیلانا تو پھر اللہ تعالیٰ کم وسائل کے ساتھ آپ کو زیادہ اچھے نتائج دیتا ہے وسائل تو آپ کو بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں اسباب سے ورز کوئی بھی نہیں ہے پیغمبر تک نہیں ہے وہ اتنا ہے کہ آپ کو کم اسباب میں زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے ان دعاؤں کو سب میں نے ایک بار مثال دی تھی کہ جیسے ایک مالدار کا بچہ ہے کوئی بات ہو گئی اور وہ ٹیسٹ کرا دیا ڈاکٹر نے ٹیسٹ بن گیا دس پندرہ ہزار کا بل اس کا وہی ایک غریب بچہ کسی ہومیوپیتک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ڈیڑھ روپے کی دوا لیا ٹھیک ہو گیا سبب وہاں بھی استعمال ہوا سبب یہاں بھی استعمال ہوا اس کے لیے ذرا لانگ ہو گیا پروسیس اس کے لیے ذرا شارٹ ہو گیا بس یہ نہیں ہو گیا سبب سبب ہٹ گیا سبب تو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خدا کی مدد فرماتا ہے تو یہ کہ کمتر وسائل سے بہتر نتائج دیتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے بالکل سب کچھ جو ہے بس ایسی ہو جاتا ہے ہوائی ہوا میں کوئی جادو ہو جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے جادو وادو بالکل نہیں ہوتا ہے کسی کے لیے بھی نہیں ہوتا پیغمبروں تک کو تلوار اٹھانی پڑتی ہے ان کو تک کو زخم کھانے پڑتے ہیں اور گڑھے میں گرنا پڑتا ہے ان تک کو لوگوں کو جوڑنا پڑتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسی کوئی شکست مسلمانوں کو ہوتی ہے تو یہ کس بات کی سزا ہے اگر کوئی سزا ہے تو یہ نہیں یہ بات کا اطتلاح ہے تو یہ کہ جو لوگ اسلام کے غلبے کے لیے صحیح معنی میں شور مقصد پیدا کرتے ہیں وہ تو بدنام ہو جاتے ہیں بےچارے لیکن جو لوگ پہلا تو ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے نام پر اکٹھے ہونے کے بجائے مختلف سیاسی بلاکوں سے ہم لوگ وابستہ ہوئے ہمارے مسلمان ممالک دوسروں کے جھنڈے اٹھائے دوسروں کو کے نظریات کے لمبردار بنے کوئی اس کا لمبردار کوئی اس کیمپ میں کوئی اس کیمپ میں اسلام کے لیے کہاں ہے یہ ایک ٹیم ایک میمت دعا کا اتفاق تو کھو دیا حکومت اس نے اسی دن جب یہ پہلے ہی, ہی فرسٹ سٹیج میں جو ہے اپنے آپ کو ناہل ثابت کر گئی کہ اس نے اسلام کے لیے دنیا میں اتحاد نہیں پیدا کیا بلکہ یہ دنیا کے کیمپوں میں بٹ گئی وہ کیمپ جو اپنے اپنے نظریات الگ رکھتے تھے اور ان کیمپوں میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے لوگ آج حال یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک برباد ہوتا ہے تو دوسرے خوشی ہوتی ہے دوسرے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ مخالف کیمپ کا ہے خوشی ہو رہی ہے اب نام لینا تو مناسب نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے اور پھر یہ, کہ پھر یہ کہ وہ جن لوگوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا یہ سارا پروسیس اپنا کے دعائیں کی کیا یہ سب کچھ کیا ان تک کو تو حوصلہ شکی نہیں کی ان لوگوں نے دعا مانگنے والوں نے جو خود اس مقصد کو پیدا کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں غلبۂ اسلام کا شور پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف سب سے بڑے دشمن وہی تھے جو دعا کرنے میں سب سے آگے تھے اور پھر یہ کہ کیا مسلمانوں میں اتحاد کا جذبہ پیدا کیا اس د کو کیا ایسا نہیں ہے حقیقت میں کہ اللہ سے لوگوں, سے ج... لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے بجائے لوگوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا لوگوں نے اظہار شخصیت کا بہانہ بنایا گیا اس کو کیا ایسا نہیں ہوا کیا ایسا نہیں ہوا کہ مسلغوں کی دکانیں کھولی گئیں اور مسلمانوں کے دل آپس میں پھڑے گئے اور جن لوگوں نے مسلمانوں کے دل آپس میں پھڑے اور مسلغوں کی دکانیں کھولی جن دعا کے نام پر اظہار شخصیت کے بہانے تلاش کیے جنہوں نے اخلاص کے بجائے اخلاص کی ایکٹنگ کے اوپر اتفاق کیا وہ اپنے دعاؤں سے یہ ریزلٹ نکلنے کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو کہیں اللہ تعالیٰ اوکے کرتے چلا جائے یہ تو نہیں ہو سکتا کبھی ہم تو دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کیا کہ اصل میں یہ سب کی اپنی دکانوں پر رونق بڑھانے کی جد و جہد ہے بنا میں دعا یہ دعا نہیں بلکہ دعائیا مشاعرے ہیں اس کے اندر وہ جذبہ ملت کی وحدت کا نہیں ہے اس کے اندر وہ شور مقصد نہیں ہے اسلام کے غلبے کی وہ تڑپ نہیں ہے اور ایک کلمہ واحدہ کی بنیاد پر امت ہونے کی وہ خواہش نہیں ہے قومیت کا احساس ہے کہ وہ ایک بات ہے کچھ لوگ تو میں, میں چونکہ کوئی ایسی مسلک کے اوپر کوئی انگلی, انگلی نہیں اٹھاتا ہوں نہ نوچتا ہوں اس میں اس لیے میں کئی باتیں زبان پہ آتی ہیں رک جاتا ہوں میں لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں پر بھی مسلک کی نزاکتیں لوگوں کے زیر نظر تھی یہاں بھی یہ باتیں تھی کہ صاحب اس میں ہمارے مسلح کا نیچا ہو جائے گا اور ہمارے منہ جا ہو جائے گا یہ ہمارے سیاسی جو تعلقات ہیں آپ نے دیکھا نہیں پچھلے سال وہی لوگ جو عراق کے لیے بد دعا کرا رہے تھے اس سال دعا کرا رہے تھے کیوں کیا فرق پڑ گیا کردار وہی تھے زمین وہی تھی سب کچھ وہی تھے یہ فرق کیوں پڑ گیا یہ صرف سیاسی آکاؤں کا فرق تھا اس لیے فرق پڑ گیا تفصیلات کو تو آپ خود سمجھ لیجیے ان چیزوں کو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی اگر کوئی بداملی تھی تو یہ تھی جو جس کے نتیجے میں یہ ہوا لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے جھٹکے دیتا ہے وہ سمجھنے کے لیے دیتا ہے یہ عذاب نہیں ہوتے ہیں یہ عذاب نہیں ہوتے اصل چیز تو جڑ ہے اسلام کی تاریخ میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے صاحب طور اگر عراق صحیح ہی ہو گیا اب یہ تو ایک بڑی بحث ہے کہ کیا ہو گیا یہ کیا ڈرامہ ہے کیوں ہے اور حقیقت کتنی ہے جھوٹ کتنا ہے اس میں جانب بیکار ہے یہ کیوں ہوتا ہے آخر اس کے پیچھے کون سی ڈور ہے میں نے کہا میں اپنے ذاتی نظریات یہاں پیش نہیں کروں گا لیکن ہے تو صحیح کہ افغانستان کے اندر بھی ساری توپیں سارے ٹینک راتوں رات غائب ہو گئے تھے آج تک پتہ نہیں کہاں گئے عراق کی بھی پوری ہوائی پوری فضائی پورے ٹینک کہاں جا کے وہیں لگ گئے پہ افغانستان کے رکھے ہوئے تھے پتے نہیں کدھر گئے کدھر گئے وہ ہزاروں جہاز کدھر گئے وہ ہزاروں ٹینک کہاں ہیں کدھر ہے کہیں دکھائی نہیں دے رہے سڑک کے اوپر تو ایک قوم دکھائی دے رہی ہے جو آرٹی کی بوریاں لوٹ رہی ہے صرف کیا یہ اس قوم کو مزید زلیل کرنے کی سازش ہے تمام دنیا میں یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے تم سارے لوگ یہ ہیں جو فرنیچر اٹھا اٹھا کے بھاگ رہے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو آرٹی کی بوریاں لوٹ رہے ہیں وہی دکھائی دے رہے ہیں باقی کہاں ہے وہ ساری طاقتیں جن کے پروپگنڈے تھے جن کی ساری چیزیں تھیں کہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا کوئی میزائل کوئی راکٹ کوئی ہائی اڈا کچھ نہیں وہ لاکھوں کی فوج کہاں ہے وہ سارے لوگ زمین میں گھس گئے کدھر چلے گئے یہ کوئی افسانہ ہے یا کہلس میں ہوشروبا ہے کیا چیز ہے اور ایسے ہی افغانستان میں بھی ہوا تھا یہ سارے سوالات اس کی پیچھے جو جوابات پوشیدہ ہیں وہ یہ کوئی سیاسی لکچر تو ہے نہیں جو یہاں پہ دوں بک صرف اللہ تعالیٰ کے وعدے کا, کا مفہوم کیا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی وعدے کس کانٹیکس میں ہوتے ہیں دعاؤں کا کیا قانون ہے اللہ کے اور نصرت کا کیا قانون ہے اللہ کے سزا اور عمل کی جو باتیں لوگ کرتے ہیں ہر چیز کا ایسی بات نہیں کہ میں دعا کا انکار کر رہا ہوں یا دعا کے اثرات کا یا اسباب کا یا اس کا انکار کر رہا ہوں یا اللہ تعالی کی لامحدود قدرت کا انکار کر رہا ہوں لیکن صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک پروسیس اور ایک قانون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اس کے تحت یہاں پر ہوتا ہے ہماری خواہشوں سے نہیں ہوتا ہے. یہ دنیا ہماری خواہشوں پہ نہیں چل رہی بچے کو کھلونا نہ ملے تو وہ وہ سمجھ... تو اپنے کھلونے کو سمجھتا ہے لیکن باپ سمجھتا ہے نا مسلح تو بچہ تو ہاتھی مانگ لے گا اکبر بادشاہ ہاتھی مانگ لیا بچن بچن ابھی بولو ابھی بادشاہ ہاتھی لا دیا انہوں نے پھر بولے لوٹا لاؤ تو لوٹا بھی لا دیا انہوں نے پھر بچے نے کہا کہ اس ہاتھی کو لوٹے میں رکھو تو یہ, یہ تو باپ بچہ جانتا ہے باپ تو جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے یا یہ کہ اپنی معاشی ضروریات بچہ تو کہہ دے گا کہ ہوائی جہاز لاؤ میرے لیے باپ پاتے ہیں ہزاروں مہینے کی تنخواہ خاں سے ہوائی جہاز لائیں گے بچہ اس بات کو نہیں جانتا ہے تمام نزاکتوں کو تو باپ سمجھتا ہے ہم تو صرف ایک دعا اللہ سے مانتے ہیں اور نہیں پوری ہوتی تو ہم کہیں لگتے ہیں ہی پوری کیوں نہیں ہوئی لیکن اس کی مصلیحتیں اور نظام عالم کے اندر اس کے قوانین جو ہیں ان سے ہم کماخو نہ واقف ہیں نہ اس عروج و ہم اصولوں سے پوری طرح واقف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے قرآن کے اوراق میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں وہ پورے اصول ہیں لیکن اتنا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ضرور فرمایا ہے جو ہمارے سامنے اس وقت ہے ایک تو یہ وعدہ بلین جہ کافرین المین نے سبیلا ایک تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کفر کو کبھی اسلام, کو اسلام کے اوپر اپر ہینڈ نہیں رکھے ایک تو یہ وعدہ اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ تمہیں زمین کے اندر اقدار دے گا اور تمہاری آج کے خوف کی حالت جو ہے وہ امن سے بدل دے گا وادے <تصفيق> پرانے کریم کے بالکل واضح ہیں جس طرح جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہمارے سامنے ہم صرف ان وعدوں کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے کس سیاق میں کیے ہیں ان کا مقصد کیا ہے حالات جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں شکستیں جو آج ہو گئی اسے ہم دل ٹوٹ گئے ہمارے کوئی وجہ نہیں اگر ہم تاریخ پر نظر ہو ہماری تو یہ تو روز ہمارے ہاں ہوتا رہتا ہے اسپین میں ہمارے غمناتا میں کرتبہ میں ابھی بلکان کی لڑائی میں ایسا لگا اسلام کی کہانی ختم ہو گئی افغانستان میں بھی ایسا لگا اسلام کی کہانی ختم ہو گئی ابھی عراق میں ہوا ہے تو سمجھان اسلام کی کہانی ختم ہو گئی اقبال نے کہا تھا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پازا مل گئے کاب و سنم خانے سے کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے اثر نو رات ہے اور دندلا ستارہ تو ہے. تو یہ, یہ, یہ نہیں ہے کہ ایسے لگتا ہے ہمیشہ تاریخ میں ایسے مرحلے بار بار آئے ہیں کوئی نئی ہے بات اس لیے اس پہنچ بتا چنگیز خان کے دور میں اتنے تعطار اٹھا سارا اسلام تہتے عالم اسلام تہتے ہو گیا لگاتار تو اسلام ختم ہو گیا خود حضور کے زمانے میں نہیں ہوا کیا اور پھر حسین یزید کی وہی کہانی جنا ابراہیم کو در بدر تمام دنیا میں گھومنا پھرا بہت سی ایسی چیزیں ہیں کوئی نیا واقعہ تھوڑی ہوا ہے کہ لوگوں کے ایمان ڈک منگایا گیا کہ صاحب دعاؤں سے فضول ہیں اور دعائیں غیر مقبول ہیں اور ان سے کچھ نہیں ہوتا یہ سب فضول کی باتیں ہیں بہت سے لوگوں کی میں نے گفتگو سنی کہ انہیں ایمان لوگوں کے ڈک منگایا گئے کسی بات سے جو کوئی نیا واقعہ ہو گیا ہے دیکھو نیا واقعہ نہیں ہے یہ سب عروج و زوال اتھل پتھل اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے یہ سب جو مورچے ہوتے ہیں مورچے ہارنا جنگ ہارنا نہیں ہوتا یہ راہ کے موڑ جو ہوتے ہیں وہ منزل کا کھونا نہیں ہوتا یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالی کے طور سے قانون ابتلاح کے تحت ہوتی ہیں یعنی جو ہماری کمیاں ہیں ہم دور کریں ہم اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہوں ہم سمجھیں اور سوچیں کہ ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں ہم ایک ٹیم بنیں اور اس مقصد کے لیے کام کریں اس کو یاد دلانے کے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے اللہ کی طرف جس کو ہم شگست کا نام دے دیتے ہیں یہ تجربہ ہوتا ہے ہمارے لیے اپنی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نام دیتے ہیں اس کا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے یہ بالکل واضح ہے اور مستحکم ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے وہ جو ایمان والے ہیں اور جو صحیح کام کرتے ہیں امین صالحات کا لوگ اللہ تعالیٰ عمل و من صالحات ایمان جو ہے حقیقت میں پہلے اس کو سمجھیں کس شہر کا نام ہے جغرافیہ ہے راستے ہیں بہت ملک ہیں ہمارے پاس بہت افراد بھی بہت ہیں ایک سو پچاس کروڑ لوگ ہیں ہمارے پاس لیکن ایک چیز مشترک ہے جہاں بھی ہیں زلیل ہیں ہم ہم اقوام متحدہ کے اندر بھی صرف ووٹ بڑھانے کے لیے ہیں اپنے جو بلاکس ہیں ان کے ووٹ بڑھانے کے لیے ہیں جہاں بھی ہیں ہم زلیل تمام دنیا میں یہ مشترک بات ہے اپر نہیں ہے ہمارا کہیں بھی اس وقت جو ہم دوسروں کے ڈور میں بندھے ہوئے ہیں یا امریکہ کی یا روس کی یا اب تو روس بے کسی گنتی میں نہیں ہے اب تو نیو ولڈ آرڈر ہے پھر بھی ہم ڈوروں میں بندھے میں فرانس کی کوئی جرمنی کی اپنے اپنے پاکٹس بنا رکھے ہیں اپنی ہماری کوئی طاقت نہیں اتنی بھی نہیں ہے کل میں دیکھ رہا تھا کہ گوفی انان صاحب اور عرب لیگ کے جو ہیں سیکرٹری جنرل دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے دونوں چھوٹے ہوئے کارتوس جنہیں مذمت کی قرارداد تک پاس کرنے کا حوصلہ نہیں وہ دنیا میں کون سے انقلاب لائیں گے میں نے آپ سے پلاس کیا تھا کہ یہ اقوام متحدہ کوئی مالک اپنے کُتے پہ نہیں کتا اپنے مالک پہ نہیں بھونکا کرتا امریکہ اور برطانیہ کے ٹکڑوں پہ پھیلنے والی اقوام متحدہ کیا ایکشن لے گی ان کے خلاف اور کیسے لے سکتی ہے انہوں نے تو مسلمانوں کی قبریں بانٹنے کے لیے انجمن بنائی ہے کہ اس کا کفن میں گھسیٹوں گا اس کا کفن تو گھسیٹ اور وہ عرب لیگ کے سادر لا سیکریٹری جنرل جو بیٹھے ہوئے ان سے جو ہے تفصیلہ فرما رہے ہیں بس اور یہ کیا دنیا میں انقلاب لائیں کہ مسلمان من حضل قوم آپ بتائیے ہر جگہ اس کے باوجود کہ خدا نے سب کچھ دیا ہے اگر اللہ نے کہیں پیٹرول اور سونا نہ دیا ہوتا تو پتہ نہیں بھیگ مانگ رہے ہوتے کیا کر رہے ہوتے وہ جو رائلٹی مل جاتی ہے بیس پرسینٹ اس کے بل پہ تھوڑے بہت کھاتے پیتے دکھائی دیتے ہیں وہ بھی ساٹھ پرسینٹ تو امریکہ لوٹ کے لے جاتا ہے اور بیس پرسینٹ کے ہتھیار خرید لیتے ہیں اب یہ 20 ہے جو ان کے پاس رائلٹی اسے تھوڑے بہت کھاتے پیتے دکھائی دے رہے ہیں ورنہ کیا ہے وقار الحمیہ کی دیوی آتا ہے جو من و سلوا مل گیا ہے کیا کون سا کرنا انجام دے رہی ہے قوم دنیا میں سائنس میں ٹیکنالوجی میں دنیا کے سمجھنے میں ایک اس میں دوسروں کی ڈورمی بندھی ہوئی ہے یہ ساری تو وجہ کیا ہے اس کو کوئی سوال کرے گا آپ سے کہ آخر قدرے ایک, ایک چیز قدر مشترک ہے کہا بھی ورلڈ لیگ ورلڈ مسلم لیگ کے اجلاس میں کہا بھی ہے، ان کے سیکرٹری جنرل نے کہ تمام مسلمانوں میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ زلیل ہیں یعنی وہ جو ہے دوسروں کے تحت ہیں. ان کی آزاد رائے نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کون سی چیز مشترک ہے ان کی زبانیں الگ ہیں ان کی تہذیبیں الگ ہیں ان کے ذرائع معاش الگ ہیں پھر وہ کون سی چیز مشترک ہے جس کی بنا پر وہ ایک ہی نجیہ نکل کے آ رہا ہے تمام سب سب جگہ جو ہے وہ سطح زمین کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں ہاتھوں میں طاقت نہیں ان کی چھوٹی سی وہ اقلیت ہے یہودیوں کی وہ دیکھیے سربلند ہے اپنی چالیں چل رہی ہے بھرپور چالیں چل رہی دنیا کی سٹیج کے اوپر ہم اتنے سادل اور سب کچھ وسائل کے ہوتے ہوئے آخ... ایسا کیوں ہے غلطی کہاں ہے اب مستقین تو کہتے ہیں غلطی مسلمانوں کے تصور دین میں ہے یعنی اگر ان کو کسی چیز نے پست کیا ہے تو ان کی مذہبی سوچ نے پس کیا ہے کیونکہ یہی چیز ہے جو مشترک ہے وہ تو اس کا یہی کرتے ہیں. کہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہی ہے ان کی مذہبی سوچ حقیقت میں کیا ہے حقیقت میں یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں لفظ خلیفہ کی دشتی جب آئے گی آج تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام نے جو خلیفہ کا لفظ ہمیں دیا ہے وہ کس وقوع میں دیا ہے مختصر طور سے آپ یوں سمجھیں کہ اسلام ہمیں دین کا زندگی کا نظام دیتا ہے ہمارے لوگ تو کیا کہیں چھوٹ جاتے ہیں کہ ارے چھوڑیے یہاں کی عزت کی عزت ہے آخرت کی عزت ہے زندگی تو وہاں کی زندگی ہے یہاں کی کوئی یہاں کیا دیکھنا ہے اس دنیا میں ان کو تو پیٹرن میں نے نا ہر چیز کے پیٹرن جملے ہیں ہر چیز کے پیٹرن جملے ہیں مسئلہ پوچھنے جائے تو ہمارے عام صاحب نے یوں فرمایا اور کسی بات کے لیے یہ ہمارے امال کی سزا ہے پولیو یوں ہے کھانسی یوں ہے نزلہ یوں ہے شکست یوں ہے ہر چیز کا ایک پیٹرن جملہ رکھا ہوا ہے ان کے پاس تیار تو یہ ایک جملہ بھی ان کا رکھا ہوا ہے جیسے کہ ارے دنیا کی کیا دیکھنا ہے آخر کی دریا اب دنیا کو اگر کچھ نہیں دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں بار بار کہا کہ جو میرے احکامات لہم خزون پلائی جاتی دنیا میں دنیا میں ان کو ذریل کروں گا دھمکی کیا ہوئی جب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تو اس کی حیثیت کی ہی کیا ہوئی اور جو ایمان پہ چلیں گے لہم و فیرتم ورسکن کریم میں انہیں عزت کی روٹی دوں گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عزت کی روٹی دوں گا دنیا میں ہم جیتے ہیں تو ہم یہاں پہ کھاتے ہیں پیتے ہیں جیتے ہیں تو آخر بھیک کی روٹی کھانا بہتر ہے یا عزت کی روٹی کھانا بہتر جب وسائل کو ہمیں دنیا سے حاصل کرنے ہی ہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے عزت کی روٹی کھائیں قرآن قدار اسکن کریم عزت کی روٹی تو یہاں پر اس دنیا میں عزت کے ساتھ جینا بہت بڑی بات ہے اسلام ربنا فل دنیا الدنیا و وفی آخرت ہاسن یہ آپ کے دنیا کو بھی بہتر اور آخرت کو بھی بہتر بنانے کا دعویٰ کرتا ہے اسلام تو آپ یہ کہہ کیسے چھوٹ جائیں گے ارے یہاں تو ذہیل رہیں تو کیا ہوا اس کی کوئی ایسی تو مچھر کے پر برابر نہیں ہے ابھی تو وہاں پہ لیں گے یہ سبھی ملتی ہے یہاں تو زلی رہنے تو اسلام نے تو نہیں دیا یہ سب بے شک حضور کے الفاظ ہیں یہ کہ اللہ کی نظر میں یہ دنیا ایک مچھر کے پر کی برابر ہے بے شک یہ حضور کے الفاظ ہے لیکن اس یہ مطلب نہیں کہ تمہاری نظر میں مچھر کی پر برابر ہو جائیے اور تم یہ پٹو دشمنوں کے ہاتھوں اور اسلام کو اسلام کی آبروں کو زمین میں ملا دو یہ مطلب نہیں ہے اس کا بلکہ مطلب یہ کہ دنیا سے چپکو نہیں دنیا میں دل کو پھنساؤ نہیں بلکہ یہ سمجھو کہ میری منزل مقصود رضا الہی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ آخرت تو دے گا ہی یہاں بھی تمہیں عزت کی روٹی دے گا یہ اسلام کا دعویٰ ہے تو اسلام جو حقیقی معنی میں اور دین اور ایمان ہے وہ ہمیں یہاں عزت کی روٹی دے گا ہمیں عزت کے ساتھ جینے کا موقع دے گا ہم سربلند رہیں گے ایمان کی شرط پر لیکن اگر ہم سربلند نہیں ہیں تو صاف مطلب یہ کہ ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں ہے جو ہمیں قرآن نے دیا تھا اور کیا کہ قرآن نے کہا تو تم تم اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے وعدہ اللہ منکم میں من ایمان کی شرط پہ وعدہ کر رہا ہوں کہ تم سربلند رہو گے تو یہ دنیا بھی تو وعدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں تھوڑی کر رہا ہے یہاں بھی دیکھیں یہاں بھی دنیا کا لال تخلیف نہ کہ میں انہیں زمین میں حکومت دوں گا زمین پھل آؤ بول اللہ تعالیٰ وہی زمین جس کو بڑی حقارت سے کہتے ہیں ارے یہاں کی کیا عزت ہے یہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کیوں پیدا ہے کیوں کر اس کو اپنی نعمت کیوں قرار دے رہا ہے علیہ السلام سے کہا بری سہیل سے کہا اس قرور نعمت اللہ علیکم اپنے اللہ کی نعمت کو یاد کرو اس جالفی فیکم انبیاء وجاء اللہ کو اللہ نے اندر نبی بھی پیدا کی اللہ نے تمہیں بادشاہت دی, دی اللہ کی نعمت کہہ رہا نا اللہ تعالیٰ خوب نعمت اللہ علیکم یہ نعمت کہہ رہا ہے تو دنیا میں اگر یہ نعمت سے ہم محروم ہیں اور اس وعدہ ہمارے حق میں نہیں ہو رہا تو اس میں پہلا پوائنٹ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ غالبا ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جس ایمان پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سربرند کرنے کا وعدہ کیا پھر جب یہ شک ہوا غالباً ہمارے پاس ایمان ہے تو سیدھا سوال ہمارے تصوری ایمان بھی تو ہوا تو اگر میں اس کا انالیس کروں تو آپ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے آج کے ہمارے سفری ایمان کے اوپر کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ سربرندی کو مشروط کیا تھا اور جب نہیں ہے تو یقیناً اس میں کہیں خامی ہے کنٹینیو ہوتا جا رہا ہے ایک آدھ بار ہوتا ہے ایک دو بار ہوتا ہے کنٹینیو یہ ہو رہا ہے ابھی یہ کہ اوورال پوری دنیا میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ڈالا ہے تو اس ابتداء میں اگر ہم سدھر جاتے ہیں اپنی غلطی کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اللہ کا انعام بھی بن جائے گا یہ حالت اور نہیں پکڑتے تو یہ ہمارے لیے سزا بن جائے گی تو ہم اس غلطی کو پکڑے جو ہم سے غلطی ہو رہی ہے ایمان اور دین کو سمجھنے میں وہ کیا غلطی ہو رہی ہے یہ اصل چیز ایک لفظ میں, میں آپ سے ادھر کروں شاید تشید تفصیل تو اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اسلام نے ہمیں جو تصور دیا تھا نظام زندگی کا اس میں پالیٹکس اور مذہب جیسے کہتے ہیں مذہب مذہب عام طور سے کہتے ہیں ان چیزوں کو جو پرائیویٹ ہوتی ہیں اللہ اور بندے کے درمیان میں جیسے نماز ہے دعا ہے تصویر ہے یا ہندوؤں میں پوجا ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو خاص مخصوص مذہب مذہبی اعمال ہوتے ہیں اس کو تو کہتے ہیں مذہب اسلام نے اپنے کو کہیں مذہب نہیں کہا پورے قرآن میں کہیں لفظ مذہب نہیں اسلام دی اسلام, مذہب اسلام ہے ہی نہیں جو لکھتے مذہب اسلام مذہب اسلام عام طور چلتا ہے اسلام نے اپنا کو مذہب کہا ہی نہیں ہے اس حضور کو کہتے ہیں بانی اسلام بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اسلام کی بنا نہیں ڈالی کسی نے بانی اسلام ہے تو اللہ تعالی خود ہے کوئی شخص بانی اسلام نہیں ہے آدم سے لے کر کے اور اب تک جو چلا آ رہا ہے وہ دین جو اللہ کیا گئے میں جھکنا سکھا ہے وہ اسلام ہے حضور بانی اسلام نہیں ہے کیا حضور سے پہلے جو تھے وہ سب کافر تھے عیسیٰ، موسا اور جتنے بھی امبیائی کے رام وہ سب مسلمان نہیں تھے کہ حضور بانی اسلام ہے تو بانی اسلام حضور علیہ وسلم نہیں ہے اور اسی طرح سے یہ جو ہمیں تصور ہمارے ذہن میں ہے ہر چیز کا کہ اسلام مذہب نہیں ہے اگر ہے تو کہیں بھی آپ قرآن و حدیث میں لفظ مذہب ہے اسلام کے لیے اسلام دین ہے یعنی ایک زندگی گزارنے کا راستہ وے آف لائف زندگی گزارنے کا ڈھنگ جس میں سب چیز شامل ہے مسجد سے لے کے بازار تک ہماری آئلی ہماری معاشرتی ہماری سیاسی ہماری فوجی تمام زندگی کا ایک مکمل ضابطہ ہے اور یہ ایک یونٹ ہے پورا اس لفظ میں ڈیٹیل نہیں کر سکتا میں آپ سے پورا ایک یونٹ ہے اس میں وہ نہیں ہے پارٹس نہیں ہے کہ اتنا حصہ مذہب کا اور اتنا حصہ دین کا یا یہ پالیٹکس کا ہے ہر شہ یہاں مذہب ہے اور ہر شہ یہاں دین ہے بولا ایک دم جوائنٹ ہے اس میں کوئی الگ الگ پارٹس نہیں ہے ہر عمل ہمارے ہاں مثال کے طور پر نماز ہم کو اللہ کے ہاں رونا بھی سکھاتی ہے اللہ کے آگے اور ہمیں آپس میں جوڑتی بھی ہے اس سے ہمیں ایک سیاسی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے زکوۃ ہمارے پیسہ نکلتا بھی ہے اس سے ہمارے غریبوں کی مدد بھی ہوتی ہے جس سے ہمارا معاشرہ جڑتا ہے ہمیں ایک سیاسی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے حج میں ہم خانے کعبہ کی زیارت بھی کرتے ہیں اور پوری امت بھی جڑتی ہے ساری دنیا کی س... یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جسے الگ کر اتنا مذہب ہے اور اتنی سیاست ہے اسلام میں یہ تو پوری زندگی کا ایک ضابطہ ہے تو جب ایسا ہے تو اس کو آپ پارٹس نہیں بنا سکتے کہ ایک تو ہوئی مسجد اور ایک ہوا گورنر ہاؤس اللہ کے رسول السلم نماز بھی آپ ہی پڑھاتے تھے اور فوجوں کی قیادت بھی آپ ہی کرتے تھے ایک ہی جگہ یعنی اس کے ٹکڑے نہیں تھے کہ یہ سسٹم تو ہے ملکیت یا جمہوریت یا ڈیموکریسی یا گورنمنٹ یا سیاست اور یہ ہوا مذہب بکرے بے بچے کان میں ادان دینے کے لیے یہ ہے اور گورنمنٹ چلانے کے لیے وہ ہیں بکرے پہ چھڑا پھیرنے کے لیے یہ ہے اور سیاسی احکامات نافذ کرنے کے لیے وہ ہیں نکاح پڑھانے کے لیے یہ ہے اور ڈائیورٹ کرانے کے لیے وہ ہیں یہ, یہ, یہ, یہ نہیں تھا اسلام کا سسٹم یہ نہیں تھا اسلام نے ایک گروپ تو بنایا مذہب کے لیے یہ بکرے پہ چھڑا پڑے تو بسم اللہ اللہ کے لیے مولانا کو لو آپ بلا کے لاؤ نکاح پڑھانا ہے تو مولانا کو بلا کے لاؤ عقیب اگر آنا تو مونا یہ سب کچھ اس کے لیے, لیے جیسے برہمن ہوتا ہے یا پنڈت ہوتا ہے اوروں میں ایسے کوئی دھارمک گروپ ہمارے ہاں نہیں تھا ہمارے ہاں ہر حضور اقبال وسلم جو تھے یہ امام بھی تھے آپ سیاسی قائد بھی تھے آپ فوجوں کے سیب سالار بھی تھے اور بالکل یہی جناب صدیق اصل کے ساتھ ہوئی ہمارے ہاں یہ سیکشن نہیں تھے کہ یہ مذہب کا سیکشن ہے یہ اس کا سیکشن لیکن ہم نے سب سے پہلی غلطی تو یہ کی کہ سیکشن بنا دیے ایک حصہ ڈال دیا بذہ کے خانے میں اور سیاست کو کر دیا آزاد اب چاہے تم امریکہ کی گوت میں جاؤ چاہے تم روس کی گود میں جاؤ چاہے تم کوئی سا بھی نل اٹھاؤ سائیکل دونوں اٹھاؤ اور ڈیمو جس میں کوئی دراز نہیں ہے بس ادھر نماز ہوتی رہے ٹھیک ہوتا رہے تو پھر ایک آپ نے فالج د... دین کے اوپر فالج ڈال دی یعنی یہ پیرالائس ہو گیا دین کے اوپر ایک پیرالائس ہو گیا اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اب یہ تو ایک پوری فلاسفی ہے اس کے لیے پورا درس چاہیے اگلے درخت میں آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیل رکھوں گا ایک میسج بنی پوری اس کے لیے پوری ملت کے لیے اگر اس مرحلے پر حضرت حسین رضی اللہ ان کی شہادت نہ ہوتی تو اسلام کا یہ نظام جو تھا نا یہ بالکل غلط ٹریک پہ چلا جاتا اس ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ خود یزید کے ہی بیٹے نے اٹھا, اٹھا کے الٹ دیا اس پورے نظام کو خود یزید نے جو ہے کہا کہ میں حضرت حسین کی ہڈیوں کے اوپر اپنی عمارت کا محل تعمیر نہیں کروں گا اسے انکار کر دیا اب بعد میں خلافت بنی امیا میں دیکھیے کہ عمر ابن عبد اللہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہ حضرت عمر کی داستانیں دوہرا دی اتنی اتنا اتنی فلٹر ہو گئی وہ پالیٹکس آپ اسے کم سمجھتے ہیں اس چیز کو توازوں نے قوت جس نے کیا نا تدبیر و حکمت ایک پورا اسٹیج دیا میں نے آپ کو یا یوں کہیے کہ وہ حالات یا وہ حالات یوں کہیے کہ یہ دوسری نسل تھی یہ دوسری نسل تھی فالٹ تھا اصل میں امیا حسین میں نہیں یہ دوسری نسل تھی پہلی نسل جو ہے ختم ہو چکی تھی اب یہ وہ لوگ تھے نئے نو دولت یہ جو لوگ آئے تھے جو بنی می کے درباروں سے وابستہ تھے ان کو داستانیں تو یاد تھیں فاتمہ کی ان کی لیکن یہ لوگ ساری غلط فہمی ہے کہ صاحب کے تھے یہ صاحب کے نہیں تھے صاحب کے تو چالیس پچاس کی تعداد میں رہے ہوں گے تو رہے ہوں گے وہ بھی سو سو برس کے اوپر کے ہوں گے یہ سنساٹھ ہی سن ہزری کا واقعہ ہے یہ فالٹ یہ تھا کہ پورا معاشرہ بالکل عیاشی میں ڈوب گیا تھا وہ اس کے نتیجے میں سارا واقعہ رونما ہوا یہ بھی بھی انہوں نے ساری بھی ساری کی دیکھیے بہن اس کا نا کہ میں ذاتی خیرات یہاں نہیں رکھنا چاہتا لیکن عراق کو میں نہیں مانتا کہ یہ عراق اور اس میں جو جنگ ہوئی یہ اسلام کے نام پر ہوئی یا اسلام کے غلبے کے لیے ہوئی یا اس شور مقصد کے ساتھ ہوئی یا یہاں پر جو ہے یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں یعنی تو بحث کا موضوع بن جائیں گی پھر <سؤال> اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ یہ بالکل آؤٹ آف کنٹیسٹ ہے یہ, یہ یہ جنگ اس سے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس جنگ کے لئے کیا ہے جو اسلام کے نام پر حق حقربادل کے درمیان ہوتی ہے جس میں ملت متحد ہوتی ہے اسلام کو سربرند کرنے کے لیے اور اس میں صحیح تدبیر اور صحیح حکمت اور قوت کا صحیح دوادن یا تو بہت سے فالٹ ہیں یا تو قوت کا ہی دوادن دیکھ لیں آپ سب سے پہلے نہیں ملوز رکھا گیا صحیح تدبیر نہیں صحیح حکمت نہیں اور پتہ نہیں اس کے بچے کیا, کیا کانسپریسیز ہیں ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا نا آپ اوپر اوپر سے تبصرہ کرا رہے ہیں میں تو سبھی تو یہ ڈرامہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کوئی یہ طے شدہ ٹرانسپیرنسی تو نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں خلافت قائم کرنے کے سلسلے میں جو ہے وہ بالکل اور کیا کہا میں نے اسلام نے ایک ایسے معاشرے سے نہیں کیا ہے جو بازی بھی ہے کردی بھی ہے کیمسٹ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے کہ اس امنوں میں آ جائیں گے وہ امنو آپ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک یہ سارے زیادہ آپ مٹا نہیں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آج کئی ملکوں کو ایران کے فال پہ خوشی ہے کئی لوگوں کو اس میں مسئلہ کی تتاثر دکھائی دے رہا ہے مثلا ایران یہ سوچ رہا ہے کہ اچھا ہے دوشی یا ملک ہو جائے ابھی تک ایک تھا ابھی زیادہ زیادہ گفتگو میں جانا نہیں چاہتا میں یعنی کچھ لوگ مل کے اندر سے پٹوا رہے ہیں اور اندر جو گھس پیٹی ہیں چھوٹی سی ہماری اقلیت ہو اگر لیکن اس میں منافق نہ ہو تو وہ زیادہ طاقتور ہوگی اس بہت بڑی اکثریت سے جس میں منافق گھسے پہ ہوں اور جو آپس میں ایک دوسرے پھیٹا ہوا جس کا دل وہ تو خالی ورم ہوگا صحت نہیں ہوگی وہ دبلا بدلا آدمی زیادہ طاقتور ہوتا ہے مولٹے پھپت آدمی سے تو منافقت ہے نا ہمارے ہاں اس پہ وعدہ نہیں اللہ کا اللہ سانب وسلام